نمازی کے کتنے آگے سے گزرا جا سکتا اس میں جیسے یہ مسجد ہے ہماری کوئی شخص بالکل پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا اور اس کے آگے کوئی سطرہ نہیں دیوار قبلہ یہ ہے یہاں سے بھی نہیں گزر سکتا میمن مسجد کتنی بڑی میمن مسجد میمن مسجد کی پچھلی صف میں بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو اس مسجد کی یہ جو قبلے والی صف ہے یہاں سے بھی نہیں گزر سکتا لوگوں کو یہاں دھوکا اور سہو ہوا اور وہ یہ <coughs> کہ انسان کی نظر کا ایک دائرہ مثلا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب قیام کرو تو قیام کرنے میں سجدے کی جگہ دیکھو موزے سجدہ سجدے کی جگہ دیکھا جائے جب قیام میں ہوں آپ اب اس میں جب آپ سجدے کی جگہ دیکھیں تو آپ دیکھیں ایک نظر کا دائرہ ایک آٹومیٹک دائرہ ہے کہ آدمی کو در سے گزرے گا بابو اس کے کیا وہاں دیکھ رہے ہیں. مگر وہیں سمجھ گے آپ کوئی آدمی یہاں سے گزر تین صف چار سف اس کے بہار سے گزرنا جائے مگر کہاں فقار لکھتے ہیں کہ یہ مسجد کبیر کا حکم ہے مسجد کبیر میں بڑی مسجد میں کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اس کی موز سجود پر اگر نظر ہو اس دائرے کے بہار سے وہ گزر سکتا ہے اب بحث چلی مسجد کبیر کیا ہے آپ کو سن کے تعجب ہوگا اعلی حضرت فاضل بریل بھی رحمت العلح سے یہ سوال کیا گیا غور فرمائی اللہ اکبر ہمارے فقہ اور ہمارے اکابر اللہ ان کی قبروں کو رحمت و ادوان کے پھولوں سے بھر دے مفتی کا حالات حاضرہ سے واقف ہونا بہت ضروری بلنہ علامہ شامی نے کہا تو جاری اگر وہ حالات حاضہ نہیں جانتا معاملات کو نہیں سمجھتا تو کا مفتی پورے حالات پر اس کی گرفت ہونی چاہے؟ ایک شخص بریلی شریف کا رہنے والا جس نے غیر ملک کے کسی جامعات میں تعلیم حاصل نہ جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا فرمایا آدمی کا گزرنا مسجد قبیر میں اس اعتبار سے جائے مسجد کبیر کہاں تو اعلیٰ حضرت میں ارشاد فرمایا ملفوظات میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مسجد کبیر ہے وہ کہاں ہے وہ روس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام نام خبارزم روسی ریاستیں جو آزاد ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ خوارزم زم نام کبھی کبھی اخبار میں آیا خوارزم ایک علاقہ ہے اس میں ایک مسجد ہے جس کا ایک ربع چار ہزار ستون پر ہے یعنی اس مسجد کے سولہ ہزار ستون ہیں اتنی بڑی مسجد ہے روس میں کہ اس کے سولہ ہزار ستون ہیں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ مسجد فقیر کے نزدیک مسجد کبیر ہے کوئی مسجد مسجد کبیر نہیں لاہور کی شاہی مسجد لے لیں دہلی کی شاہی مسجد لے میمن مسجد یا اور بڑی بڑی جتنی مسجد ہیں ان کو مسجد کبیر کے حکم میں نہیں گردانا گیا یہ مسجد کبیر اب نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا میرے آپ کے لیے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں تاوقتے تھے ہمارے امام آزم امام ہبو حنیفہ کے نزدیک اس کے سامنے کوئی کرسی کوئی آڑ، اس کی اونچائی ایک ہاتھ ایک ہاتھ اور اس کی چوڑائی، موٹائی انگلی کے برابر اگر نمازی کے سامنے ایک لکڑی ایسے گاڑ دی جائے کہ وہ ایک انگلی کے موٹائی کے برابر ایک ہاتھ اونچی ہو اب اس کے سامنے سے کوئی آدمی گزر جائے اب وہ گزرنے والا گناہ نہیں ہوگا یہ تخمینہ علماء نے کیسے لکھا حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تو وہ کیا کرتے اونٹ کا کجاوا جو نشیس ہوتی نا اونٹ پر بیٹھنے کی ایک لکڑی کی بنی اس کی اونٹ کا کجاوا نکال کر اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تو اس میں علماء نے تخمینہ نکالا کہ اس کی اونچائی ایک ہاتھ ہوتی تھی سمجھے سا اور اتنا ایک انگلی کے برابر موٹا اسے ہونا چاہیے جس کو سطرہ کہتے ہیں اچھا اگر ایسا نہ ہو تو سنیے سیاح میں حدیث اللہ اکبر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا اگر تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گنا ہے میں کا آدمی چالیس دن تک کھڑا رہنا گبارہ کر لے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا چالیس دن کھڑا ہوگا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا راوی کہتے میں بھول گیا کہ حضور نے چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینے فرمایا یا چالیس سال فرمایا یہ بات میں بھول گیا. اب چلیے. چالیس دن بھی اگر آپ لے لیں, یہ بھی بات تو کم تو نہیں کہ چالیس دن کھڑا ہونا آدمی گوارہ کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا یہ تو مسئلہ ہوا اب عمل سنیے کیا ہے ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اب کوئی گزرے گا وہ کیا کرتے ہیں سامنے رکھ دیتے ہیں بھائی کا کام تو نہیں کرے سامنے رکھ دی ابھی اب سے کوئی گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا یہ سترے کا کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا حجم اتنی اونچائی اور اتنی موٹائی نہ ہو اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا آخری آنے والے نمازی ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری جو آخری میں آئیں اگر امام صاحب دعا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ دعا میں شریف ہو جائیے ایک دو منٹ کی بات جب دعا ختم ہو جائے لوگ جب جائیں نکلنے لگ جائے اب مناسب جگہ کھڑے ہو کر آپ نیت باندھ لیں یا کہیں اگر سترے کا انتظام ہو کوئی آڑ جیسے یہ دروازے وغیرہ اس کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی لیکن ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والا جو بعد میں آنے والا ہے سبحان اللہ وہ طبیعت کا اتنا مستغنی ہوتا ہے کہ بالکل بیچ میں کھڑے ہو کر نیت کا اللہ آپ جانے آپ کا کام جانے یہ آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ گزریں نہ گزریں یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کو ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر کے گناہ گار نہ ہو